Bismillahirrahmanirrahim. Presentation of ahya.www.ahya.org Alhamdulillahilhamduhu wa nasta'inuhu نشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمد ابنه ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل امة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. ولله الهم. الله اكبر. اللہ اکبر لا اراح اللہ و اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لاح اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر ولہ ہم حضرات مسلمانوں کے لیے عید اضحا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 حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاض الزاحی سنت و ابیکم لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنا ہے ابراہیم خلیل علیہ السلا وسلم اللہ کے ان برجزیدہ انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے آکام کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دینے کا ارادہ پرما لیا تھا خداوند عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر جس قدر محبت اور پیار سے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کیا ہے نہ کسی اور انسان کا کیا نہ کسی اور پیغمبر کا کیا ہے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 اس کو اپنی گود میں اٹھا اور فادل غیر وی زائن میں لے جا جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار در اور اسے صحرا کے حوالے کر دے ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا سر منہ انحف نہ کیا اللہ بیٹا دیا بھی نے تھا مانگا بھی توں نے میں تیری بار گاہ میں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 خوب فرمانے لگی اللہ ہمارا کا لحاظہ ابراہیم نہیں بولتے نہ بولو نبک کر بھانگ کر اپنے بیٹے کو تپتی ہوئی ریت پر نکال کر ابراہیم کی رکاو پسانا کیا نی ابراہیم جواب دینا گوارہ نہیں نہ ندو اتنا سا بتلا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا شوالے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ہاجرہ کی دی طرف فرمایا ہاجرہ اپنے لخت جگر کو اپنی مرضی سے صحرا کے حوالے کون کر کے جاتا ہے اللہ کو امریکی دہازہ مجھے رب نے کہا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ہے ابراہیم پھر آنسو کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے جس رب نے بڑھاپے میں بچہ عطا کیا وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے جاؤ تم پہ کوئی شکو نہیں ابراہیم چلے گئے میں پلٹ کے آئی بچہ پیاپ سے بلک رہا تھا اپنی ایریاں رگر رہا تھا بدھ خوش ہو گیا کہیں نظر نہیں آتا ماں نے بچے کو زمین پہ لگایا اور بھاگتی ہوئی سفا پہ چڑھی شاید کہیں دور پانی نظر آ جائے کوئی پانی نظر نہیں آیا پھر اتنی بھاگتی ہوئی استعمال کے پاس پہنچی کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے ندی جائے پھر بچے کو ایریے رگڑتے ہوئے دیکھا پھر بھاگی بھاگتی ہوئی کوہ مربا پہ پہنچی پھر پانی نظر نہیں آیا پچ دیں چکر لڑائے پتھر برے کاغذات نے کہا آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف کھا ہوا اللہ تین دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے اڑیے رگڑ کے تو نمر تھا کوئی ماں کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس پہ تڑپتا ہوا مر جائے اللہ بچپن میں نے اس پر بہت امتحان ڈالا اللہ ہم تیرے امتحان پہ آگی لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو اڑیاں رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی میں اس کے لیے کہاں سے پانی جاؤں میرے آقا نے ساتھ فرمایا ماں کی تین ارکم اللہ کے طرف پہنچی آسمان کو پھاڑتی ہوئی جب امین کو حکم ہوا جاؤ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 جاتا اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا پانی کا فبارہ چھوٹا آکا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑھی ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا دم دم پانی رک جا رک جا میرے آقا اس ہاتھ بناتے ہیں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 بیماری سے کپا کی دعا مانگے اب میں کپاس آفر ہے وہ چشمہ ہوگا چشمے سے لوگ خراب ہوئے وہ بستی جو بستی غیر گہرے سیزرن کی آباد ہوئی بچہ پر ورش پانے لگا کھیلنے لگا کودنے لگا دوڑنے لگا آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریگزار ختم نہ کر سکا جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو اللہ ملنے کا سوقع بھی دیا آپ حکم بھی ادا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے چھنڈا بھی کرو اور جمع بھی کرو لیکن وہ بھی ابراہیم تھا دیکھا اسماعیل بیت الحرام کے پروس میں کھیل رہا ہے اتنا خوبصورت کہ چشمے پلک میں اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا ابراہیم کا بیٹا نبی کا بیٹا خود نبی اور خاتم النبی کا باپ بننے والا اس کے حسن کا کیا الگ ہوگا نگاہ پڑی آئے سوات میں لفظ ڈائی آگے بڑھے بیٹے کو بلایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں فرمایا نور نبوت سی سے پتا چل گیا ہے کہ تُو خلیل اللہ ہے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 ابراہیم اور اسماعیل کے مقابلے کو قرآن کا حصہ بنا دیا فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی کہنے لگے اسماعیل تیرے سما کا حکم ہوا ہے میں تیرے رائے پوچھتا ہوں تیرا مشورہ کیا ہے ہائے ہائے اسماعیل بھی ہاجرہ اور ابراہیم کا بھیجا تھا کیا جواب دیا قرآن کے الفاظ یا آپ ستا جی دنشاء اللہ ہو میرے سادرین بابا حکم رب کا اور مجھ سے مشورہ میں بھی حاجرہ کا اور چہرہ بیٹا ہوں یہ بال باتوں میں پوچھنے کی ضرورت نہیں چھری ہاتھ دوں کی پھیرو میری پریشانی پہ پر سکن تک نہیں ستا جی دن ان شاء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 اپنے جانوروں کو سوا کرتے ہوئے اپنے چشمے تصور سے اس مندر کو دیکھو آگے آگے باپ پیچھے بکرا گائے نہیں اونٹ نہیں اپنا سلوتا بیٹا بڑھاپ بیٹی کمائی گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا شیتان ملا کہاں جا رہے ہو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 خاتم خاتمند آنے والا اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے دی. آگے بڑھے قرآن کے الفاظ باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا للجبیل زمین لکھایا تو پیشانی کے بل لکھایا عادت یہ ہوتی ہے جانور کو سوا کرتے ہوئے کہ اس کو بدی کے بل گردن کے اوپر نکالا جاتا ہے تاکہ چار رنگ تک چھری پھیری جا لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو نکایا پیشامی کے بعد لکھایا وہی تھا مبسرین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو نکالنے رہے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے باپ فروغ اٹھو نہ جانے من نے اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو کہا بابا خواہش ہے کہ ددا کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ دکھاؤ الٹا دکھاؤ کہاں بیٹے وہ کیوں فرمایا بابا تو باپ ہے میں بیٹا ہوں ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے میری پہچانی پہ چکن آئے تیرا ہاتھ سر راج آئے آسمان والا ناراض ہو جائے میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے تیری دکھا میرے تیرے پہ پڑ ہی نہیں میں جب تک جوش میں آئے ہی نہیں چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو اللہ کا امتحان پورا ہو جائے میں کٹ جاؤں دوسر گرو ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا آسمان والوں کے کب کبھی تاریخ ہو گئے زمین سہمی پڑی تھی آسمان تھا کل تھا بے چارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ جرات کا نظرا پدر تھا مسلم بیٹے کے چہرے پر بہانی تھی چھری ہلکو اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مسیحت کا مگر دریائے رحمت جوش میں دیکھا باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار آسمان پالا دیکھ رہا زلزلہ دلا ساری چری پہ پھیری نہ ہو انیا ابراہیم کدھ تختر ہو جاؤ ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کے کون ہے آنکھیں کھولی دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا زمبا کٹا پڑا نہ آ گئی نہ ہو انیا ابراہیم کدھ جاؤ وہ امتحان میں کامیاب ہو رہا کا کیا دیا امرا کٹا ہم بدلا لیتے ہیں کیا بدلا بترکنا والا یہ بل آخری بدلا دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کرنے ہر ورف آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز سے اپنے بل کا آغاز کیا سجدہ ادا کر کے گھروں کو پلتے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 رادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو سوا کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول بہت ہوئی اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے اپنی تمنگی کو جتانے کے لیے نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاکاری کے لیے قربانی دی قرآن والے نے کہا نن جنا اللہ نہوم ہو بڑا دماغ ہو سن لو نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوش بلا قلم یلال حتقوام حت ان تم رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو دل کی نیت قبول ہوتی ہے کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی نیتوں کو صحیح کرو اپنے ارادوں کو پختہ کرو اللہ یہ مال سونے دیا تیری راہ میں نظار ہے اگر وقت آئے ضرورت پڑے اللہ جانو کی قربانی اور کابے کے رب کی قسم ہے آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور پاکستان سے لے کر قبر تک کے مسلمان دلید ہیں خور ہیں پریشان ہیں سردمند ہیں بحکس ہیں بےبس ہیں مجبور ہیں مخرور ہیں مطلوب ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں ہوا جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا مسئلہ مغرب ان کے غلام تھے کائرات نہیں کی ہو آج مسلمان کسی کمر کے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتے کمر کی سرحدوں پر یلغار نہیں کرتے آج مسلمان حکومت اپنے عوام پر یلغار کرتے ہیں اور عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں سبق کیا ہے سبب محمد الرسول اللہ کی بات یاتی اللہ سے زمان لا یبکا من الاسلام اسلام اللہ اسمو بلا یبکا من ال قرآن اللہ رسمو ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا مسلمان کوئی نہیں رہے گا قرآن کے حروف بہ جائیں گے قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا علیکم علیہ کما تدا اللہ تعالیٰ تو اللہ کا تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی سوچنے والا کوئی بدل کا سازی کوئی ہنین کا مجاہد تھا اس نے کہا ہم ان قلت ہم یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑے گی پرما اللہ بلن تم کثیر بلا نقم نہ تم غصہ کا گسا اس فین نہیں تم بہت پیارا ہو گئی لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں آج مسلمانوں ہماری حالت ہی اسرائیل اندر بڑھ رہا ہے انڈیا اندر آ رہا ہے روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے امریکہ مشرق ابستا میں مسلمانوں کو سبا کروا رہا ہے اور ہمارے حکمران حکمرانت بدیا نوٹ ڈاکو لٹے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 اور ملک کو پچھوڑو یہ ملک پاکستان جو سیار حق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا محمد رسول اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر بنا آج اس ملک کو بنے ہوئے انتالیس برس ہو گئے انتالیس میں یوم آزادی منا جھوٹ بولتے ہو یوم آزادی نہیں یومِ غلامی پہلے انگریزوں کے غلام تھے اب دیسی صاحبوں کے اور امریکہ کے غلام آزار. اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ امریکہ پسند نہیں کرتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بڑی طاقت اور بتانا آج برس تک یہ جنرل حکمران رہا اس کو اسلام کی غرب کی توفیق نہیں ملی اقتدار سے جدا ہوا ملا کو بیت کو بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت مل کر یہ تاریخ چلا. اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو بنا